تراکو این یا کو آ یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہ ملا یو اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو چلو اب چھٹی ہوئی اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی آزمائش نہیں ہوگی تو ان کا یہ گمان غلط ہے ہر مومن کو ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور ازمائش ہوگی اور یہ آزمائش کرنا امتحان کرنا یہ ہماری سنت ہے فرمایا والا قد فتحدین قبل بے شک ہم نے ان کو بھی ازمایا جو ان سے پہلے تھے ہم نے پہلوں کو بھی ازمایا ہے <تصفح> اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے اور ہم کیوں آزماتے ہیں فلایا علام اللہ دینا ساداک علام کا دیب تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب بے ہے وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اس کا علم قدیم ہے مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالی کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولن اب لو و کمبے شعیم خوفے ول ج نک ہم والے سے ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے کس چیز کے ساتھ منل خوفے خوف سے والجوع اور بھوک سے و من الاموال اور مالوں کے نقصان سے ول سے اور جانوں سے ومارات اور پھلوں سے علماء مائے تفسیر فرماتے ہیں یہاں سمرات سے مراد بچے تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور زما ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے کسی کے مال کا نقصان کر کے کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وَبَشَّرِ اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کون ہیں اللہ دینا ادا مصیبت صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وادیلا نہیں کرتے جزا فضا نہیں کرتے سینے پر ہاتھ نہیں مارتے منہ پر ہاتھ نہیں مارتے گرے بان نہیں پھاڑتے بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا لاجے بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے گویا وہ, وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتے ہیں ان سلا و نوشو کی و مہیا یا و ماتی لاہ رین اللہ بے شک میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے تحر ہیں جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا سیوا اور طریقہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام نے جب اپنے لطتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا یا طال ماتو مارو سچا دکھ ستا جی دونوں من اللہ اے میرے ابا جان بس کر دیجیے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے چھری چلے نہ چلے گردن کٹے نہ کٹے مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے جا کر مارا پیٹا طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ان کی کمیز اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا یعنی ایک جانور کو زبا کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے کمیز پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ دیکھیے یوسف کی کمیز کہ اس پر خون لگا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سب لَكُمْ أَنفُسُكُمْ انف میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں چنانچہ فرمایا پر سبروں میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے دیکھیے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا بکا بھی کیا لیکن جن کا لخت جگر جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی نہ کوئی جھوٹا خون لگایا نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا سیوا اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے کنایو فصو بے رونا اجرا ہوں حساب صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے بے حساب ثواب ہے اگرچہ صبر بڑا کٹن اور بڑا دشوار ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے رنگ کسی کے رنگ کو پیشے نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مسائل کا تصور کرتے ہوئے اشتبار ہو جانا یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسو کا آ جانا یہ بے صبری نہیں ہے یہ جزا فضا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلاط اسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ سراتوش رام کو خواب میں دیکھا گیا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر استبار ہو جانا یہ بے صبری نہیں ہے یہ ماتم نہیں ہے بلکہ یہ تو درد ہے یہ ذوق ہے یہ رحمت ہے بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں منہ پر ہاتھ مارے جائیں گریبان باندھ پھاڑا جائے بال بکھیرے جائیں اور زبان پر ہر شکایت لایا جائے میرے بزرگوں اور دوستوں ہم امام علی مقام پر آنے والے مسائب کا جب تصور کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے یہ بے شبری ہر گز نہیں گزشتہ رات میں نے آپ ادرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا میرے بزرگوں اور دوستوں جس دن حضرت امام مسلم خوفے میں شہید کر دیے گئے اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے تو امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال کو اپنے عدیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو ایک بیٹی کو تین بچوں کو چار بتیجوں کو دو بھانچوں کو اور آٹھ بھائیوں کو اور پچاس کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا اور یہ دیاسی نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا بادشاہبائے کرام نے روکا امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خاتایا ہے حالات تسلی بخشیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے امام علی مقام چل پڑے جس وقت آپ دو منزل سفر کر چکے تھے یعنی تقریباً 35-36 میل آپ نے سفر کیا تھا کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار حضرت سیدہ زینب کے شوہر وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی آپ کو صحابۂ کرام نے بھی روکا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفا نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کے بھائی حسن مشتبہ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں آپ کوفے جانے پر کیوں بجد اور مصر ہے امام علی مقام نے فرمایا بھائی یہ ایک راز کی بات ہے یہ ایک بھی ہے اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو میں کوفے ضرور جاؤں گا حضرت عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے بہنوئی بھی تھے انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور دھید ہے مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے حضرت عبداللہ نے امام علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے آپ کو جانے پر کیوں بدد اور مصر ہے امام علی مقام نے فرمایا بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آئے کر دی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں سنو مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے فرمایا بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا لیکن ہم میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلاط اسلام نے اپنے نواز امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا یہ خزائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے کربلا کو بسانا ہے اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے مجھے بتاؤ اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یدید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیشے نظر کس کی مثال ہوتی کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اللہ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائید ہے قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائید قرار پا جاتی تو نبی پاکل سلاۃ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فشک و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے امام اک... امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا نبی پاک علیہ السلام دوسرا یہ یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے سجاؤ کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لوٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا آپ سن چکے کے امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو یہ آج کل کے نکتا چین جی یہ آج ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی امام نے بغاوت کی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھے میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے عدیم و اقارف بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں آپ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے تو آپ واپس چلیے امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے جب آپ مقام حاجر تک پہنچے فوفے کہ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجب تو آپ نے اپنے روفقا میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر اصح دابی اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں مقام حاضر تک پہنچ چکا ہوں ہم میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں تم اپنے عہد پر قائم رہو جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیے تھے تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی بلکہ امام علی مکان کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں مقامِ حاضر تک پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا کوفے میں لے گئے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالمارت کی چھت پر چڑو اور علی اور حسین پر لانت کرو معذ ان کو برا برا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہاری جان بخشی کر دوں گا ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا حضرت کیس نے کہا کہ مجھے دارالمارت کی چھت پر چڑھاؤ چڑھا دیا گیا حضرت کیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی کوفے والے بہت سے آ گئے وہ دارالمارت کی دارالمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قید دارالمارت کی چھت پر تھے آپ نے پہلے اللہ کی حمد و سلاح کی پھر نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوہے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی نہیں سے پاک کر دیا اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ بجا کریم فاتح خیبر ہیں دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام کے بھائی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہن شاہ بلایتیں حضرت کیش نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے ان کی شان بیان کی اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لانت بھیجی یہ بہت بڑی جرت کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے کاشد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور صناح کی تھی اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لانت کی تھی بلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی ادیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا امام علی مقام راستے میں تھے آپ کو شہادت کی خبر مل گئی حضرت امام مسلم ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے امنا اللہ و اما لہ راج پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ابھی ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فردندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا یہ ہر بن یزید ریا تھا جو ایک ہزار کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے یزید کی عمارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف مہاد قائم کیا ہے آپ پر بغاوت کا الزام ہے اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں آپ نے ار سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے ہم نے جدید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے وفود پہنچے ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور مہیب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں امام علی مقام نے وہ تھیلہ منگوایا جس تھیلے کے اندر پہلے کوفہ کے خطوط تھے ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت ولہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ ایک ہزار سپاہی اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے ابن زیاد سے کہیں گے کہ ہر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا اور آپ کی طرف ہی جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں خر اضلی طور پر سعید تھا نیک تھا اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی اس نے الگ نماز نہیں پڑھی امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے اور لشکر آ گیا اس کے بعد اور لشکر آ گیا محرم کی دو تاریخ تھی امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا جب آپ اس جگہ میں گر گئے آپ کی بندی ہو گئی چاروں طرف فوجیں پھیل گئی اور انہوں نے بندی کر دی تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا ککائیں گے کربو بلا ہے نام اسی سر زمین کا بچے یہاں پہ پانی کا خترانہ پائیں گے ہوگا ہر ایک شہید یہاں مستفیٰ کا لال اور لاش قتل سے ہم سب کی لائیں گے امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت کا ہے اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے جو جواب دیا شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکے میں آ تھے اور اب تک دیر ان کو مکے سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں یزید کی طرف سے ابن سیاب کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں امام علی مکان کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا امام کا قافلہ صرف بیاسی نفوس پر مشتمل تھا ان بیاسی افراد میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب بہتر تھے مگر مقابلے پر آنے والے بائیس ہزار ہیں امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے آپ سمجھ سکتے ہیں جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا حالات بڑے تسلی بخش ہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں آپ نے اہل و ویال کو بھی ساتھ لے لیا چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا اور صرف اتنا ساز و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو مگر یدیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساز و سامان جنگ تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن سعد تھا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اشرا مبشرہ میں سے ہے نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کے جلیل القدر سے حبی ہیں اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے حضرت صاحب کا انتقال ہو چکا تھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آلے رسول پر ظلم و شکم کرے گا بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا اس کو یزید نے رے کا گورنر مقرر کیا تھا پرانا نام ہے آج کل کو کہتے ہیں تہران ایران کا مشہور شہر ہے تہران جو ایران کا دار السلطنت ہے اس کا پرانا نام ہے یعنی یزید نے عمر بن ساد کو ر کا گورنر مقرر کیا تھا اور یہ جا رہا تھا تاکہ رے میں جا کر اپنے عہدے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے ابھی یہ راستے میں ہی تھا میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یدید کا دوسرا پیغام ملا ابن زیاد کی معرفت کہ رے کی گورنری سنبھالنے سے پہلے रह میں جا کر اپنا संभालने سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو اس کے بعد تمہیں رے کی گورنری ملے इसको چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفا ابن زیات کے پاس ने इसको ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی اور ان کا سر کاٹ کے پہلے میرے پاس اور پھر یدید کے پاس پہنچانا پڑے گا عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے میں نوازاہ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا انہوں نے کہا اگر نوازاہ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دو یزید نے جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مور لگائی ہے وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے اس نے کہا کہ میں رہ کی گورنری چھوڑ دوں ابن زیاد نے کہا دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی یا تو رہ کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ دونوں میں سے ایک صورت اختیار کر دو عمر بن ساد نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں سوچوں ایک رات کی مہلت دے دی گئی اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تمام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رائے کی گورنری کو چھوڑ دو مگر فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ اس کو پتا چلا وہ آیا اور کہنے لگا ماموں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو ماموں میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو ریک ہی گورنری ہے اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو تخت و تاج کو لات مار دو تخت و تاج پر تھوک دو اور فرزند رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو ماموں تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ فاطمہ تجہرہ کے دلارے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے خون کا ببال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا عمر بن ساتھ نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے میں اسی طرح ہی کروں دوستوں سے مشورے کیے بھانجے نے بھی مشورہ دیا وہ تو چلے گئے لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہیں آئی یہ کشمکش میں تھا سخت اضطراب کا شکار تھا کہ کیا کروں کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہاؤں گا ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو میرا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں ر کی گورنری چھوڑ دوں رہ کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی تمنا ہے میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے اب حکومت مجھے مل چکی تقرری کا کاغذ میری جیب میں ہے میں رے کا گورنر بن چکا ہوں تو کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں رے کی حکومت کو چھوڑ دوں نہیں نہیں میں رے کی حکومت نہیں چھوڑوں اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا نہیں نہیں میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا اسی اشتراب میں رات گزری دن چڑھا یہ گورنر کوفا ابن زیاد کے پاس گیا ابن زیاد نے پوچھا کہو کیا فیصلہ کیا ہے کہنے لگا بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا اس نے کہا معاف کر دیتے وہ کاغذ واپس کر دو یہ عہدہ او کسی اور کو دے دیں اس بد وقت پر دنیا کی ہبت غالب ہوئی اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو یہ گورنری کا ہوتا مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار اس بدبخت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانا منظور کر لیا چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا اس مقام پر شاعر کہتا ہے اے ابن ساتھ رہ کی حکومت تو کیا ملی ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی دنیا پرستو دین سے منہ مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ ہے سو کرب کی ہوا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردوں دو تم کو ضلع ہر دو سرا ملی تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی تو میرے دوستو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ امر بن صاحب محض دنیا کے مال کی حبس اور دنیا کے فنی اقتدار کی حبت کا شکار ہو کر آل رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا اور یاد رکھو جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر مورے لگ جاتی ہیں آنکھوں پر پردے پڑ پر جاتے ہیں اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے یہی حال اس کا ہو گیا تھا اس نے ظلم و ستم کیا مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمر بن ساد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا عمر بن سعد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہے لیکن اگر عمر بن ساد نے اہل بہتے نبت کے ساتھ برائی کی ظلم کیا تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت سعد پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہو حضرت سعد تو حضور کے جلیل ان سے ابھی وہ تو پہلے انتقال کر چکے اگر بیٹا نالائک ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام عائد نہیں ہو سکتا دیکھو نو علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا لیکن سنیوں میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں اس کو یاد رکھنا جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسلک پر اطراع کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت ساد پر یا صحابہ پر اعتراض کرے یا الزام عائد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا جو کربلا میں امام حسین کے سینے پر چڑھا یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا یہ حضرت علی کا سال تھا اور حضرت عباس علمدار کا مامو تھا تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اعتراض کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت عباس پر الزام عائد نہیں ہوتا آئی. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عمر بن صاحب کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا ہر ایک کا اپنا اپنا فیل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں باہر سورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں یہ بڑی توجہ سے سنی جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجیے مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا عمر بن ساد نے دوسرے کو بلایا اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تیسرے کو بلایا اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا چوتھے کو بلایا اس نے کہا جی انہوں نے تو خاتی لکھے تھے میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے بعد امردین صاحب جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھی وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے بلکہ تلواریں اور برچیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے اللہ علیہ وسلم ابن ذات نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ تم نے داقت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا اب تم ہی لوگ ان کے واسطے ان کے ساتھ لڑنے کے واسطے جاؤ تو وہ سب لوگ امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے اور یہ میری کتاب شامے کربلا پڑھ لینا کہ امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے کتوت لکھنے والے کون تھے رات کی تقریر میں بھی میں نے اشاراتن بیان کیا امام علی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا انہوں نے بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آ گئے یہاں میں ایک بات اور بھی بیٹ کرتا ہوں اوفے سے چار آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں اب کوفہ بو کوفہ نہیں رہ گیا اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا آپ کے قاصر فیض کو شہید کر دیا گیا اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے آپ اسلام کا نور ہیں آپ دین کا ستون ہیں آپ ہمارے نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کے نواسے ہیں آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت ادما ہے اسلام کو اور اہل اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا تم کیا سمجھ کہ مجھے خبر نہیں مجھے تو سب کچھ معلوم ہے میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری شہادت کا ہے یہاں ہم شہادت کا جان لوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزا دے آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے آپ نے عمر بن صاحب سے ملاقات کی اور عمر بن صاحب کے سامنے تین شرطیں پیش کی فرمایا دیکھو میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لی. تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادق ہے اور میں تو تمہارے رسول کا نوازا ہوں اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ میں تمہارے سامنے تین شرطیں پیش کرتا ہوں ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ تمہاری گردن پر میرے خون کا ببال نہ آئے آپ نے تین شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں اگر واپس مکے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار دوں اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے سیدھا جدید کے پاس لے جاؤ میں جانوں اور وہ جانے میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا آپ نے یہ تین شرطیں پیش کی عمر بن سا خوش ہوا کہ یہ تین شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے اس نے فوراً سپاہی دوڑائے اور ابن سے آپ کے پاس یہ تین شرطیں بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کشت تو خون اور قتل و غارت نہ ہو جس وقت ابن سے کے پاس یہ شرطیں پہنچی تو بدکسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر دل جوشن بیٹھا ہوا امر بن سات کی بھیجی ہوئی شرطوں کے متعلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا شمر نے کہا اے امیر سنو میں تمہیں بتاؤں حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے اب وہ پھنس گیا ہے اب کوئی راہ فرار نہیں رہی کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا تو وہ ایک چال چل رہا ہے چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے آزاد ہو جاؤں اگر تم نے اس موقع کو کھو دیا اور حسین کو اجازت دے دی تو پھر اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا اب تو ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے اس واسطے اس کو بالکل مولت نہیں دینی چاہیے اور اس کی کوئی بھی شرط منظور نہیں کرنی چاہیے شمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شرارت عمر بن صاحب کی ہے وہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تو ایسا کرو کہ عمر بن ساحد کو معذور کر دو اس کی جگہ مجھے گورنر بنا دو تہران کا اور یہ مہم بھی میرے سپرد کر دو میں تمہیں یہ مہم فوراً سر کر کے دکھاتا ہوں مجھے بھیجو اور عمر بن ساد کو خط لکھو کہ یا تو حسین کو فوراً قتل کرو یا پھر گورنری کا کاغذ واپس کر دو اور تم ہٹ جاؤ اور اپنا یہ عطا اور اپنی یہ ذمہ داری شمر کے سپرد کر دو ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا اور اس نے عمر بن صاحب کو لکھ دیا اور خط دے کر شمر کو بھیجا اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں پیش کرو بس میرا یہ آخری حکم ہے کہ حسین کو مہلت نہ دو اگر وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے اور پھر یہدید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو تو اس کو پکڑ لو اس کو گرفتار کر لو اور اگر وہ اس, وہ اس سے انکار کرے تو بس اس کو قتل کر دو اس کو زیادہ موہنت نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کے لیے کسی طرف سے کوئی فوج یا لشکر آ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے اور اگر تم اس کام کے واسطے تیار نہیں ہو تو تمہارے پاس جو تقرمی کا کاغذ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو اور فوج کی کمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھی شمر کے سپرد کر دو اور تم سکھ دوش ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ پھر اس کام کو شمر کرے گا شمر جب یہ خط لے کر پہنچا تو عمر بن سعد نے کہا بدبخت یہ سب تیری شرارت معلوم ہوتی ہے میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس ببال سے بچ جائیں اور ہماری گردن پر اولاد رسول کے خون کا ببال نہ آئے مگر اب میں تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کروں گا رہ کی گورنری تجھے بھی نہیں لینے دوں گا میں رہ کی گورنری کو نہیں چھوڑوں گا میں اس مہم کو سر کروں گا شمر ابن زیاد کی طرف سے یہ بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ حسین اور نہر فراط کے درمیان ہائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فراق کی ایک بوند بھی نہ لینے دو چنانچہ اس شمر کے آنے پر عمر بن سعد نے امام علی مقام کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بس اب دو ہی راستے ہیں یا تو گیا کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ محرم کی سات تاریخ کی صبحوں سے پانی بھی بند کر دیا گیا نہر فراد پر چار ہزار افراد متعین کر دیے اور ان کو عمر بن ساد نے یہ حکم دیا تھا کہ آلے رسول میں سے حسین کے روفکا میں سے کوئی پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہو چنانچہ شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے گھوڑے پیے اونٹ پیے اہلے ہنر پیے سب پیے چرندوں پرند پیے منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو وہ نہر فراق جس کا پانی یہودی اور عیسائی کافی لوگ مشرق تلک پی رہے تھے درندے اور چرندے پی رہے تھے کتے اور بلے تک پی رہے تھے اس نہر فرات کا پانی آلے رسول پر بند کر دیا گیا کس پر بند کر دیا گیا اس حسین پر جس کا نانا مالک ایک ہے اور باپ سا کی یہ کوشر ہے بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے اس کے باپ اور اس کے نانا جان کے ہاتھوں ہم کوسر کے جام کس طرح پی سکتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوشر کے جام تھے ہی نہیں ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند روفا کو بھیجا آپ کے روفا یزیدیوں کے پاس گئے عمر بن صاحب سے ملے کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو تم تو بائیس ہزار ہو اور ہم تو لڑنے والے کل بہتر ہیں پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم پورا سازو سامان جنگ بھی نہیں رکھتے اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو پانی تو بند نہ کرو اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو رسول زادیوں کا خیال کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے کہنے سننے پر بھی وہ بدبخت پانی دینے کے واسطے تیار نہ ہو یاد رکھو یہ حجت قائم ہو رہی تھی یہ ہجتیں قائم ہو رہی تھی کہ یہ پد کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ اگر تیرے نبی کا نواسا ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دے دیتے انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں آپ نے قائم کی تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں یہ بات بھی آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے پر بھی پانی نہیں دیا میرے بزرگوں اور دوستوں مختصر یہ ہے کیونکہ محرم کی نو تاریخ آ گئی یہاں میں ایک بات کرتا ہوں امام علی مقام نے لشکر جزید کے سامنے ایک خطبہ دیا اس خطبے کا ایک ایک حرف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کس عظیم مقصد کے واسطے دی تھی یزیدی لشکر کے سامنے فاطمہ تزظاہرہ کی آنکھوں کا تارہ نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام کا جگر پارا نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کی جرت اور شجاعت کا مدہر خطبہ ارشاد فرما رہا ہے آپ نے اللہ کی حمد و صنا کرنے نبی کریم علیہ سلاط و پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا اے لوگوں میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دے دے اور سنت کو مٹا کر بدا کو رائج کرے مال غنی کو خزانے کے پیسے کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے اپنا ذاتی پیسہ سمجھ لے جو قوم کی امانت ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف حکومت کرے تو وہ دیکھنے والا مسلمان اس ظالم بادشاہ کے خلاف قلن یا پھیلن بقدرے طاقت و استطاعت کچھ نہ کرے تو اللہ تعالی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس مسلمان کو بھی جہنم میں داخل کر دے جو مسلمان کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کوشش نہ کرے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے سنت کو مٹا رہے ہیں بدت کو رائٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال ٹہرا رہے ہیں ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کی مرضی کے خلاف زبردستی حکومت کر رہے ہیں میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میدان عمل میں آؤں اور حق و صداقت کی آواز بلند کروں کیونکہ جس دین کو مٹایا جا رہا ہے جس دین کے نظام کو درہم درہم کیا جا رہا ہے وہ دین میرے نانے کا دین ہے یہ گلشن اسلام میرے نانے کا گلشن ہے اور میں اس کا محافظ ہوں مجھ پر زیادہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کروں اللہ میرے بزرگوں اور دوستو امام علی مقام کے خطبے کا ایک ایک لفظ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ذاتی اقتبار کے واسطے یا حب جا کے پیش نظر اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی اور یہ جنگ نہیں لڑی تھی بلکہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دی تھی وہ گلشن اسلام کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے میں اس گلشن اسلام کو اپنے خون سے تادگی بخش دوں گا مگر خدا کا شکار نہیں ہونے دوں گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا رسول اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں سب حجتیں قائم ہو چکی امام علی مقام تقریریں فرما چکے اب ان کے پاس کوئی عذر پاکی نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر سکتے محرم کی نو تاریخ آ گئی یزیدی لشکر میں نکارے بجنے لگے یہ اعلان جنگ تھا امام علی مقام نے اپنے چند روفا کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو کل جو ان سے ہو سکے وہ کر لیں امام کے روفا گئے یزیدیوں سے یہ کہا انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور ایک رات کی مہلت دے دی یہ جمعے کی رات تھی امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے روفاقاہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں میرے رفیقوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ رات کی اس تاریکی میں تمہارے لیے جانا آسان ہے کوئی بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہ پائے میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ اور ان بچوں کو بھی ساتھ لے لو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی امام علی مقام نے اپنے روفا کو جانے کی اجازت دی مگر آپ کے روفا میں سے کوئی ایک بھی جانے کے واسطے تیار نہ ہوا سب نے کہا اے فرزند رسول اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ فرمائیں گے تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا تم نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا اور میرے فرزند کو دشمن کے نردے میں چھوڑ کر چلے گئے ہم ہر کب ایسا نہیں کریں گے ہماری ہزار جانیں ہوں تو آپ پر نثار ہیں ہم پروانوں کی طرح آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے قربان کریں گے اور اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی جانیں نثار کریں گے اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں ایمانے علی مقام ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے ان کو دعائیں دی فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عدم کر چکے ہو تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ تم نے ظلم و جفا کی آندیوں سے ٹکر لینی ہے تم نے راہے حق میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں دو گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر لو و استغفار کر لو ذکر کار کر لو تلاوت و درود پڑھ لو نفل نوافل پڑھ لو کچھ آرام بھی کر لو شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے اور آرام کے واسطے نہ ملے امام علی مقام کے روفاکار اپنے اپنے خیموں میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے اور امام علی مقام بھی اپنے خیمے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ذرا اونگ گئی وہی لیٹ گئے تھوڑی دیر آرام فرمایا تو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے امام فرماتے ہیں سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنے سینے سے لگایا میری پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹا یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے راہ حق میں ثابت قدم رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا امام فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر یہ دعا فرمائی اللہم عطل حسینہ سبرم و اجرا نبی کریم نے دعا فرما کے حسین کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا اور تشریف لے گئے امام پاکنے دار ہوئے اپنے عزیزوں کو اپنا یہ خواب سنایا آپ نے تیمم کر کے تحجد کی نماز ادا کی صبح ہونے والی تھی یہ رات کیسی رات تھی شاعر کہتا ہے وہ سبتیں مصطفیٰ کی دت کی رات تھی زہرا مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید شکر گنج ربی اللہ تعالیانو نقل فرماتی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے قوم میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اپنی کمر پر کپڑا باندھے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے ایک زمین کو صاف کر رہی ہیں ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں تو پاس کھڑی ہوئی ایک دو عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تجزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ان بزرگوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا ہے خاتون قیامت اے نبی پاک علیہ سلاط و کی لفتے جگر آپ جھاڑو دے رہی ہیں یہ کون سی زمین ہے یہ کون سی وادی ہے یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ خود بن اب سے جھاڑو دے رہی ہیں جبکہ سینکڑوں ہزاروں آپ کی باندیاں اور غلام اور کنیجے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میری آنکھوں کے تارے میں صبح شہادت کا جان لوش کرنا ہے یہ زمین کربلا ہے یہاں میرے لگتے جگر نے راہے حق میں اپنی قربانی دینی ہے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے میں اس لیے زمین صاف کر رہی ہوں کہ کوئی روڈ اور کوئی کینکر میرے نقطے جگر کے بدن میں نہ چھپ جائے میرے بزرگوں اور دوستوں ماں نے تو اپنی مامتا کا حق ادا کرنا تھا اصل میں یہ لوگوں کو بتانے کے واسطے باتی ہیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کتنے مقدس کتنے معظم لوگ تھے جن پر ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی یہ رسول اللہ کے لگتے جگر تھے اور رسول اللہ کے لگتے جگر پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ لو اور ان کے ظلم و ستم کا اندازہ کر لو میرے بزرگوں اور دوستوں فجر کی اذان ہو گئی امام علی مقام نے جماعت کرائی جماعت کے بعد شوہد کربلا کر یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما امام حسین یہ کہہ رہے تھے مولا یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے اب بھی جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے غیر کے سامنے باطل کے سامنے نہ جھکے محرم کی دسویں تاریخ آ گئی صبح ہو گئی شاعر کہتا ہے سجدوں سے نہ سے یہ رفات کی سہار ہے رونے کی تزل کی عبادت کی سہر ہے ہائے یہ سحر رن جو مصیبت کی سہر ہے آ محرم ہے شہادت کی سہر ہے لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے محرم کی دسویں تاریخ کا سورج غم و علم کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا تھوڑی دیر گزری یدیدی لشکر میں پھر نارے بج رہے تھے یہ الاح جنگ تھا سب سے پہلے عمر بن ساتھ جو دیتی لشکر کا سالار تھا چند نوجوانوں کے ساتھ آیا اور امام کے خیموں کے پاس آ کر اس نے ایک تیر چلایا اور کہنے لگا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر دشمن کی طرف پھینکنے والا میں ہوں وہ بدبخت تو واپس چلا گیا اب اس کے ساتھی میدان میں چکر لگا رہے تھے گھوڑے دور آ رہے تھے فخر و غرور کے کلمے کہہ رہے تھے اور مقابلے پر آنے کی دعوت دے رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا انہوں نے چند پیر چڑھائے جو امام کے خیموں میں آ کر گرے روفا جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان دشمنوں سے لڑے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں اور ان ظالموں کو واصل بجنم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کریں ان کی طرح سے پہل ہو چکی ہے جارحانہ قدم اڑ چکا ہے تیروں پر تیر چلے آ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے مردانہ بار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں امام علی مقام نے اجازت دے دی کربلا کی زمین پر حق و باطل کا مار کا شروع ہو گیا تلواریں چلنے لگیں تیر چلنے لگے اور کربلا کی زمین خون سے سیراب ہونے لگی نیوے جسموں سے آر پار ہونے لگے امام علی مقام کے روفاکاہ نے جس جوان مرتی اور جس جان نساری کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے میری کتاب شامی کربلا بلا پڑھیے جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں مختصر اد کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے روفا جان نساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے یدیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے بے شہادت نوش کر رہے تھے اور بہشتے بری میں پہنچ رہے تھے ایک ایک کر کے پچاس دوست شہید ہو گئے اب امام علی مقام کے خاندان کے افراد باقی رہ گئے تھے نبی کریم علیہ السلاط و السلام کے خاندان کے افراد چمن زہرا کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے یزیدی لشکر کے سامنے گئے فرمایا ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا ہے کوئی اس مصیبت کے وقت اولاد رسول کی مدد کرنے والا جس وقت آپ نے یہ فرمایا ہر بن یدید ریاحی جو سب سے پہلے ایک ہزار کا دستہ لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا اس کی دنیا میں اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا برقافر ہو گیا وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مسترب اور بے قرار تھا وہ اشتراب کا شکار تھا دائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا ہر کیا بات ہے بڑے بے اور بے قرار نظر آتے ہوں. ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بےتاب اور بے قرار نہیں دیکھا اور نے کہا کیا بتاؤں میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے میں درمیان میں کشم کش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں کدھر جاؤں یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یدیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے نکل کر لشکر لشکرے آدان نکل کر لشکر آدا سے مارا ہرنے یہ نادا نکل کر لشکر آدا سے مارا ہرن یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کے دیکھو یوں نکلتے ہیں نکل کر لشکرے آتا سے مارا ہرن یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین بنے علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل خوشاوالے میرے بزرگوں اور دوستوں غور کرو اگر دیدی لشکر میں سے ایک دو آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر ایک دو آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے اگر ان میں ایک دو کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یدیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ ہر ہے جنتی کھڑا ہے دو دکھیوں ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں تو امامی علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا پڑنا تھا جب سبب کا وجود ہوا تو مسبت بھی وجود میں آ گیا اور سعید سعادہ میں آ گیا اور اشکیا کو چھوڑ دیا اللہ اللہ رسالح اللہ رسالح اللہ پھر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام ارض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شکاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر سلاح ہو جائے گی جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مشتبہ اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر سلح ہو گئی تھی اس طرح صلاح ہو جائے گی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل ویال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے تر ہو جائیں گے ان کی شکاوت تو انتہا کو پہنچ گئی ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی حضرت آپ نے اعلان فرمایا اس اعلان نے میری دنیا بدل دی اب میں آپ کی قیمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشمان ہوں سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں تو کیا آپ کے نانا جان کی شفات مجھے نصیب ہوگی امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر تو فرمایا حر کے تو ماں نہیں ہی آزاد کے ہیں جاؤ تم جہنم کی یاد سے آزاد ہو اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشے مانو ہملاد رسول پر جان قربان کرنے کا حجم و ارادہ رکھتے ہو تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی لیکن ہو تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تبادو نہیں کر سکتے تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے لیکن سنو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوو گے تو ہم تم سے یہ ای کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے پھر خود پیئے ہر بن یزید ریاہی یزیدیوں کے سامنے گئے کھڑے ہو کر فرمایا ہو بدبختو بختو حیا کرو ہوش کرو کس کے سامنے نیوے بلند کر کے کھڑے ہوئے کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے یہ اسی رسول کا نواسا ہے جس کا کلمہ پڑتے ہو بدبختوں جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے ابھی موقع ہے امام کے قدموں پر گر جاؤ اپنی غلطی کا اعتراف کر لو اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے مجھے دیکھو مجھ سے سبق حاصل کرو اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامنے کرم میں چھپا لے جس وقت ہو نے کہا امر بن صاحب اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بد وقت کو یہ ہماری فوج کا سالار تھا باغی ہو گیا ہے دشمن سے مل گیا ہے اس کو بغاوت کی سزا دو اس کو ایسا مدا چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت ہر پر ٹوٹ پڑے یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور تین روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا ان کا حملہ نہیں تھا چہرے خدا تھا جو یدیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا مار مار کے پرستے اڑا دیے لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین اے فرگندے رسول اب تو تیرے نانے کی شفات نصیب ہو ہی جائے گی दार दार दार दार زخموں سے چور چور ہو کر حضرت ہر بھی جامع شہادت نوش کر گئے جنت الفردوس میں پہنچ گئے میرے دوستو بزرگو واقعات بہت ہیں اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے اب میں خاندان رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں امام علی مقام کے روفا عزیز و اقارب باقی رہ گئے تھے اب وہ میدان میں آئے شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول زہرا بطول اور چمنے مصطفیٰ کے پھول ان کی وفا صبر و رضا حق پر سباتفا سب رو رضا حق پر سبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول ہر دم ہے تازہ گلشنے میں وفا کے پھول پورے جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے سلح اللہ کے پھول الا سالوا تم ملو ہند و لے کر خدا کی طرف سے سلے اللہ کے پھول ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے ہے زمین ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول اب خاندانی رسالت کے افراد میدان میں آئے امام علی مقام کے بھائیوں نے حضرت اپیل کے فرزندوں نے حضرت مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدان کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم ہاشمی خاندان کے جوان ہیں ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں یدیدی لشکر میں مچا دی عقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ ان کے بھائی حضرت مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یدیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے جامع شہادت نوش کر گئے جنت الفردوس میں پہنچ گئے چچا زاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے انہوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور ہمارے بازو میں فاتح خیبر کی قوت ہے وہ چوہر دکھائے کہ مار مار کے کے ہم لگا دیے آخر وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا تڑپا دینے والا منظر آپ کے چاروں بھتیجے امام حسن مشتبہ کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے چچا جان ہمیں بھی اجازت دی دیئے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت دی دیئے اور شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجیے امام علی مقام نے فرمایا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں سے چلنی ہوتے ہوئے دیکھوں گا تمہارے جسم میں نیدے پی وست ہوتے ہوئے دیکھوں گا لیکن چاروں بھتیجے کہہ رہے تھے چچا جان ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجئے ہم چاروں اپنی جانے آپ پر نثار کر کے جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور اپنے اپا جان سے کہیں گے اپا تیرا حق ادا کر کے آئے ہیں اور تیرے بھائی پر نثار ہو کے آئے ہیں ان <سلام> <سلام> چاروں میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم انیس برس کی عمر ہے شباب کا عالم ہے یہ چمن دہرا کا وہ پھول تھا جو کھلا ہوا تھا لئے ہوا پھول تھا یہ بھی اجازت مانگ رہا تھا امام علی مقام نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا قاسم میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں تم سے تو میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے حضرت امام قاسم کہہ رہے تھے چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے میں بھی راہ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور فردوس بری میں پہنچنا چاہتا ہوں اللہ اللہ امام علی مقام جو راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے انہوں نے نہ تو اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا نہ شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا ارے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے بلند کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے جس گلشن اسلام کی آپ یاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے مجھے قاسم جیسے جوانوں کا بھی خون دینا پڑے تو میں دے دوں اور اس کو تادگی کی بخش دوں اور اس کو خدا کا شکار ہونے سے بچا لوں آپ نے اپنے اس پیارے بتیجے قاسم کو بھی رخصت کر دیا حضرت امام قاسم یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بدبختوں اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں چمنے دہرہ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے پانے والوں یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے اور تمہارے بیس بیس سو سو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایسا ہے جو تنہا میرا مقابلہ کر سکے میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں میں حیدر کر کا پوتا ہوں میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں میں حسن مشتبہ کا لخت جگر ہوں آؤ اگر ہاسمی خاندان کی شجاعت کو دیکھنا ہو علی مرتضی کی قوت ربانی کو دیکھنا ہو تو میرے مقابلے پر کسی ایسے کو بھیجو جو تم میں بہت بڑا پہلوان ہو جس کو اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے فن پر ناز ہو یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلا ایک ہزار کا مقابلہ کرتا تھا ایک ہزار پر بھاری ہوتا تھا امر بن سعد نے ارزک سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو اس نوجوان کو قتل کرو ارزک نے کہا واہ سا واہ آپ نے میری خوب قدر کی میں اتنا بڑا پہلوان ہوں رستم ہوں بہادر ہوں کہ ایک ہزار افراد کا مقابلہ کرتا میرے سامنے بڑے بڑے رستم اور پہلوان نہیں ٹھہرتے اور آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں یہ میری توہین ہے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں میں حسین کا مقابلہ کروں گا اس لڑکے کے مقابلے پر جانا یہ میری توہین ہے اس لشکر میں میرے چار بیٹے ہیں ان چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس لڑکے کو ختم اور قتل کرنے کے واسطے کافی ہے ارجک نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ بیٹا اس نوجوان سے لڑو اور اس کو قتل کرو ارجک کا بیٹا آیا حضرت امام قاسم سے لڑنے لگا دونوں میں تلوار چلنے لگی آپ نے دورانے لڑائی اس لڑکے سے کہا کچھ کسی اور کہہ کے ایک تلوار کا ہاتھ چھوڑا اور اس کو چیر کے دو کر دیا اس کے پاس بڑی اچھی بڑی قیمتی تلوار تھی جو زہر میں بجائی ہوئی تھی حضرت امام حسن نے بڑی جلدی کر کے وہ تلوار اس سے چھین لی اور اس کا گھوڑا بھی چھین لیا اپنی تلوار خیموں کی طرف پھینک دی اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی اردک نے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا وہ مقابلے پر آیا وہ بھی امام حسن کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا امام قاسم کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا تیسرا آیا چوتھا آیا حضرت امام قاسم نے ان چاروں کو موت کی نیند سلا دیا اب تو اردک کے سامنے دنیا ڈھیر ہو گئی اس کی آخوں کے سامنے اس کے چار جوان بیٹے طرف رہے تھے اور ان کی لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں وہی اردک جو امام قاسم کے مقابلے پر آنا اپنی توہین سمجھتا تھا اب یہ اندھا ہو گیا بیٹوں کی موت نے اس کو اندھا کر دیا پاگل بنا دیا اس کے واسطے دنیا اندھیر ہو گئی یہ گالیاں بکنے لگا اور بکواس کرتا ہوا آگے بڑھا کہ او نوجوان تو نے میرے چارے بیٹوں کو چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا حضرت امام قاسم نے کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے تو بکواس کر رہا ہے میں زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہیں لاؤں گا جو ہماری شان کے سایاں نہ ہو لیکن یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے بیٹے کی تلوار ہے میں نے تیرے بیٹے سے چھینی ہے اس تلوار کا مزہ تیرے بیٹے چک چکے ہیں اور اب تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا کہنے لگا میرے مقابلے پر تو ایک ہزار فرد بھی نہیں ٹھہرتا تو کیا ہے حضرت ایک امام قاسم نے فرمایا کہ تو بہت بڑا بہادر ہے ٹھیک ہے تیرے مقابلے پر ایک ہزار نہیں ٹھہرتا ہوگا تو مانا ہوا رستم ہے اور پہلوان ہے لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر جین کسنی نہیں آئی دیکھ تو صحیح تو نے تو گھوڑے پر جو زین ڈالی ہوئی ہے وہی وہ غلط ڈالی ہوئی ہے تو ڈینگے مارتا ہے جس کو گھوڑے پر زین ڈالنی نہیں آتی وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھائے گا جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ذرا چھپ کر جین کی طرف دیکھا الحرب کو خدا تن کے پیشے نظر حضرت امام قاسم نے آگے بڑھ کر ایک ایسا تلو ایسا تلوار کا وار کیا اور وار کرتے ہوئے کہا او کشیار میں علی کا پوتا ہوں یہ کہہ کر اس کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا یزیدی لشکر میں بھگدر مچ گئی کوہرام مچ گیا کہ اس نوجوان نے ہر سچا سے پہلوان کو ختم کر دیا اب کس کی ضرورت تھی کہ وہ تنہا مقابلے پر آئے بس وہی ظالمانہ روچ وہی درندگی سیپڑوں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے اور چمنے دہرا کے اس جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا تیروں کا میہ برسا دیا امام قاسم اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے آخر زخموں سے چور چور ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے ہم نے امام حسین کو دیکھا انہوں نے حضرت قاسم کو اٹھایا اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور حسین نے قاسم کی کمر پر ہاتھ ڈال کے قاسم کو اٹھایا ہوا تھا اور اس طرح خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ امام قاسم کے پیر زمین پر گزرتے ہوئے جا رہے تھے خیموں کے پاس جا کر رکھ دیا اور بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی صبر سے کام لو تمہارا دلہا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد چاروں بتیجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا کرپا دینے والا منظر تھا آپ کے دونوں بھانجے حضرت محمد او آن حضرت سیدہ جینب کے جگر پارے کھڑے تھے ماما حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے فرمایا میرے فرزندوں میری آنکھوں کے تاروں میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں گا اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پھول جیسے جسموں میں نیوے پیبش ہوتے ہوئے دیکھوں گا تم خیموں میں چلے جاؤ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ اور ادھر سے خیموں میں سے آواز آئی سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی بھیا کیا اپنی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے بھیا یہ میرے دو ہی فرزند ہیں دونوں تجھ پر ہیں زیادہ ہوتے تو زیادہ قربان کر دیتی بھیا اگر تم نے میرا ہدیہ ٹکرا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنی ماں فاطمہ دہرا کو کیا جواب دوں گی جب میری ماں پوچھے گی بیٹی جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے جانوں کے ہتھیے پیش کیے جا رہے تھے تو نے کیا پیش کیا تو میرے یہ دو ہی فردنڈ پر نثار ہیں حسین میرا ہتھی بھی قبول کر لو امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور ان نو نے کو سینے سے لگایا ان کی پیشانیوں کو چوما ان کو بھی رخصت کر دیا فرمایا لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا میں نے تمہارے فرزندوں کو بھی اجازت دے دی ہے حضرت محمد و اون جا رہے ہیں کون جا رہا ہے کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پیروں کے تلووں میں کانٹا بھی چبے یہ کیسے صبر والی ماں تھی دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یدیدی بادلوں میں رو پوش ہونے کے واسطے جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو لیکن اس صبر والی ماں نے دینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا حضرت محمد و آون یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کیا کہا فرمایا دادا ہے شہن شاہد دو عالم کا مددگار سردار جہاں فخر عرب جافرے تیار وہ شکتراد عالم احمد مختار آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار ہاتھوں کے ہی حق سے سرے دست لیے ہیں اللہ نے پر ان کو ضمرت کے دیے ہیں نانا اسد اللہ مددگار دو عالم دیدار نمودار جہاں دار دو عالم سلطان ولایاتوں اسرار دو عالم دستار فلک جباؤ دستار دو عالم تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں حضرت تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں حضرت محمد و اعن امام علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے ان کے چیروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمن دہرا کے جنتی پھول ہیں نو نال ہیں نو عمر بچے ماں کی زندگی کا سہارا ماں کے ماں کی آنکھوں کے تارے دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے کیا دیکھتے ہو ہم علی مرتدا کے نواسے ہیں ہم عبداللہ بن جعفر تیار کے بیٹے ہیں اور حضرت جعفر تیار کے پوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پارا تا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور جہاں جانا چاہتی ہیں بہشت بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجاؤ وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹوٹ پڑے انہوں نے خدا آداب قوت کا مظاہرہ کیا بعضوں کو زخمی کیا مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے امام علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی میرے فرزندوں تم بڑے خوش نصیب ہو تم ماموں پر نثار ہوئے ہو راہ حق میں شہید ہوئے ہو اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی ساری بیبیاں تعزیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئی امام علی مقام نے کا ہاتھ پکڑ کر خیمے پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہر بانوں نے کہا میرے سر کے تاج علی عشر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی شدت پیاس سے بےتاب ہے یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا کلیجا منہ کو آتا ہے کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں حضرت عباس علمدار جوش میں آئے فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترشے میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجاؤں گا حیدر کرار کے بہادر فرزند نے حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی مشکیزہ کندے پر ڈالا باہر نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا چچا جان مجھے بھی پانی پلاؤ گے نا ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا پھر ہم سب پانی پیئیں گے باہر نکلے گھوڑے پر سوار ہو گئے مہاج کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہر فراق کی طرف چلے نہر پر پہنچ گئے وہ چار ہزار افراد جو نہر پر متعین تھے انہوں نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا وہ ہوشیار ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کمانوں پر تیر چڑھا لیے نیڑے سنبھال لیے تلواریں میان سے باہر نکال لیں حضرت عباس علمدار نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ تم مسلمان ہو کہ کافر ہو کہنے لگے پکے مسلمان آپ نے فرمایا توف ہے تمہاری مسلمانی بدبختوں یہ مسلمانی ہے نہر فراق پر بیٹھے ہوئے اولاد رسول کا پانی بند کیا ہوا ہے جس نہر کا پانی جانور ترک پی رہے ہیں تم نے اس نہر کا پانی اولاد رسول پر بند کیا ہوا ہے جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرم سار اور نادم ہے بد دیکھو مجھ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں گئی چھ ماہ کا معصوم بچہ ہے وہ روتا ہے تڑپتا ہے تو بی بیوں سے اس کا رونا کڑپنا دیکھا نہیں جاتا مجھے پانی لے لینے دو چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے شدت پیاس سے بےتاب ہیں بد مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے فرمایا بد امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے بدبخت امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے تم پانی سے روکتے ہو مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے فرمایا سن لو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہاں مجھ کو رکھو یاد ہاں مجھ کو رکھو یاد میں ہے کا پسر ہوں اور باب نبت کے سجر کا میں سمر ہوں میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساکیے کوسر کا پسر ہوں واللہ میری مانتا ہے بلا کا دل بند ہوں میں شیر خدا شیرے خدا کا آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا آگے نکل گئے انہوں نے پھر گھیرا یہ پھر آگے نکل گئے ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہر فراد پر پہنچ گئے گوڑا لہر میں ڈال دیا سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے جب بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے تو علی اصغر کی پیاس یاد آئی کہنے لگے عباس تجھے نہر فرات پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجاؤ جب تک اس معصوم اصغر کی پیاس نہ بجالو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے بڑا ہوا چلو پھینک دیا بڑی پھرتی کے ساتھ مچکیلا بھرا مچکیلا بائیں کندھے پر ڈالا اور ہاتھ سے گوڑے کی مہار تھام لی اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے گوڑا بار نکالا اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور سب بنا چکے تھے اپنی صفے بنا چکے تھے حضرت عباسلم دار نے ان پر حملہ کیا ان کی صفوں کو توڑا ان کی دیواروں کو توڑا اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکلے کو خیمے میں پہنچا دوں آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے مگر وہ برابر آپ کا پیچھا کر رہے تھے جب خیموں کے قریب آ گئے امر بن صاحب سمر دل جوشن نے تازہ دم دستوں کو وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو دیکھو یہ مشکلات نہ جانے پائے وہ درندے آگے سے آ انہوں نے آگے سے شیر خدا کے فرزند کو گھیر لیا اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا اب حضرت عباس علمدار دار گئے تھے آگے بھی دشمن تھے پیچھے بھی دشمن تھے پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بزدل تھے انہوں نے بج نہ حملہ کیا اور کے کیاائیں کندے پر ایک وار کیا جب کے کیاائیں کندے پر ضرب پڑی مشکیلا نیچے گرنے لگا آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندھے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا پچھڑوں نے ان بزدلوں نے دوسرا بزدلانہ حملہ کیا دائیں کندھے پر بھی وار کیا مشکدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں کن ہاتھوں سے دشمن کو وار کے دشمن کے وار کو روکیں کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑے کس طرح مقابلہ کریں ایک ظالم نے تیر مارا وہ تیر مشکی میں لگا مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا علی اصغر تیرا چچا تم سے شرمسار ہے علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجا سکا علی اصغر اپنے کو معاف کر دینا پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا بھائی دشمنوں نے میرے پاس کاٹ دیے ہیں دشمنوں نے مجھے زخموں سے گائل کر دیا ہے آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے جب امام علی مقام حضرت عباسلم کے پاس آئے محاذ پر آئے تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے وہ کٹے ہوئے بازو والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے چلائے گر کے لاش پر شبیر ناندار بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار پھر آ کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں بیتاب ہے حسین برادر جواب دو اے میرے نوجوان میرے سف در جواب دو اب جان بلب ہے سیبتے پیمبر جواب دو اے نورے چشمے ساتی کو سر جواب دو ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا سر گود میں ڈرا رہا اور دم نکل گیا اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے و حسرتا حسین کو بے آس کر گئے اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ امام علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے امام علی مقام نے فرمایا ان کا سارا بہری اعلان اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میرا کوئی سارا نہیں رہ گیا اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا امام روتے ہوئے واپس گئے کیا دیکھا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکل رسول تیار کھڑا ہے ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے آپ نے ایک نظر آپ نے اس لگتے جگر کو دیکھا فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو تم تو میرے گھر کی بہار ہو میں کن آنکھوں سے چپیے رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا کن آنکھوں سے تصویر رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا میرے بیٹا تم نہ جاؤ تم خیموں میں اپنی ماں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے ان کی پیاس بج جائے گی لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان مجھے اس عادت سے محروم نہ رکھیے مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی رائے حق میں سر کٹاؤں گا میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے جہاں بھائی قاسم چلے گئے میں بھی ان دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا میں بھی ان ظالموں کو واصل پر جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا امام علی مقام جو سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے تہیا کر چکے تھے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے حسین علی نہنتی اولا بن نبی میں علی اکبر ہوں حسین کا فرزان وہ حسین جو امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں حضرت امام علی اکبر جا رہے کون جا رہا ہے علی اکبر نہیں جا رہا تھا حسین کی جان جا رہی تھی علی اکبر نہیں جا رہا تھا ماں کی کمائی جا رہی تھی ماں کی روح جا رہی تھی کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بہن سے پوچھے جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا جس بہن کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا شبیہ رسول تھا اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے فرمایا اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں فاطمہ تزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے والوں مجھے دیکھو میں کون ہوں میں حسین کا فرزند ہوں میں فاتح صحیح پر علی مرتدا کا پوتا ہوں کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمنے زہرا کا لہ لہتا ہوا پھول ہوں کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتاب نبوت کی ایک کرن ہوں اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والو آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجاؤ کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے تم نے میرے بھائی کاسم کے جوہر بھی دیکھے ہیں میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا تارک بن شیش وہ بدبخت آگے بڑھا اور عمر بن سا سے کہنے لگا اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا ملنا کیا تھا سوائے جہنم کی کہنے لگا مجھے کیا ملے گا عمر بن سعد نے کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موسل کی حکومت دلا دوں گا تجھے صوبہ موسل کی گورنری دلا دوں گا کہنے لگا امیر اپنے عہد کو یاد رکھنا موسل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے عمر بن سعد نے کہا اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مشل کی گورنری تیرے ہی لیے یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا تو سامنے جا کر دیکھ کس کے سامنے جا رہا ہے تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں ان کی رگوں میں کس کا خون ہے تو ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ وہ تارک پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا آ کر لڑنے لگا دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اسی یسنا میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا تاریخ خوشیار میں علی کا پوتا ہوں ایک ہی بار میں اس کو جہنم رسید کر دیا اس کے دو بیٹے یدیدی لشکر میں تھے ایک کا نام تھا عمر بن تارق دوسرے کا نام تھا طلحہ بن تارق وہ بھی غیض و وغب کا پیکر بن کر آ دونوں امام پر ٹوٹ پڑے امام نے دونوں کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیبوں کی طرف آ امام علی مقام نے اپنے نورے نظر کو واپس آتے ہوئے دیکھا آگے بڑھے فرمایا بیٹا کیا بات ہے واپس کیوں آئے ہو کہا ابا جان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے الش الش پیاس پیاس بابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کیا ہے بابا میں زخمی ہوں دیکھو میری زبان خشک ہو گئی ہے میرا حلق سوکھ گیا ہے بابا مجھے پانی پلاؤ اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجنم کر دوں فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں لیکن تم آئے ہو کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آؤ علی اکبر سواری سے نیچے اترے قریب ہوئے امام علی مقام نے اپنے لگتے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا منہ کھول دو تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے اس کو چوس لینا تمہیں کچھ تشکین ہو جائے گی علی اکبر نے منہ کھول دیا امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈال دی وہ چوسنے لگے ان کو فیل حقیقت کچھ تسکین ہوئی ان کی کچھ پیاس بجھی وہ پیاس بجھا کر کچھ تسکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی مسل کے تخت کی تو وہ میرے سامنے آ جائے ہے کوئی موسل کے تخت پر بیٹھ کے رات کرنے والا جس کو مسل کے تخت کی حوث ہے وہ میرے سامنے آ جائے امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو تارک کا اور اس کے بیٹوں کا حسر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا بس وہی ظالمانہ روش ربش امرساد نے کہا سمر دل جوشن نے کہا اس جوان نے ہمارے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے یکقبار بھی اس پر حملہ کر دو وہ درندے چمن دہرا کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا میم برسا دیا علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا شاعر کہتا ہے نیدے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل سر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آ میرا پِسر پایا تھا مدتوں میں جسے ہاتھ چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ اے ظالم یہ سب ہے کہ دن ہو گیا سیاح کس عبر میں چھپا ہے میرا چودہویں کا ماں بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں میں زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں آگے بڑھے شبیر رسول کو دیکھا خاک و خون میں تڑپ رہے تھے امام علی مقام کا کلیجہ منہ کو آگیا سر کو اٹھا کر گود میں رکھا منہ پر منہ رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا بیٹا میں حسین ہوں میں تمہارا باپ ہوں ایک نظر دیکھ تو لو میرے گلے میں باہیں ڈال دو سینے سے سینہ لگا کے حترت نکال دو علی اکبر نے کر راہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو یہ سر آپ کی آغوش میں ہو جوان بیٹے نے اپنے باپ کی آغوش میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی امام نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا خیموں کے پاس لا کر رکھا اور کہا ہے اللہ تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے مولائے کریم کلیل نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی میں نے تو آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی مولا ان کی گردن کو تو چھری دے کاٹا بھی نہیں تھا مگر میرا لال تو زخموں سے چور چور ہو گیا ہے مولا میری اس قربانی کو منظور کر لے اللہ اکبر بیویوں نے جب علی اکبر کی को کو دیکھا کوحرام गया। گیا قیامت قائم ہو گئی ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا مرتی ہوں اپنے سروے صحیح کت کو دیکھ لوں اک بار پھر شبی को محمد کو دیکھ لوں بھی سیدہ زینب روتی ہوئی آئی اور کہا میرے لمبے کے سو والے کدھر ہے تئے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے ت واری کہاں لگے تجھے بھالے کی دھر ہے تو کر فی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو اٹھار وہاں کا رستہ کم ہوتا گئی تجھے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے امام علی مقام بیویوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے صبر کی تلقین فرما رہے تھے سیدہ شہر بانوں نے کہا میرے سر کے تاج عباس بھائی پانی نہ لا سکے علی اصغر کی پیاس نہ بجھا سکے مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلے کا منہ کو آتا ہے اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ فرمایا میں کس طرح پیاس بجھاؤں شہر نے کہا میرے سر کے تاج ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ چھ ماہ کا معصوم بچہ ہے شدت پیاس سے بےتاب ہے تڑپ رہا ہے بیویوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تو شاید کسی کو ترس آ جائے بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں امام پاک نے فرمایا شہر بانو مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں موہرے لگ چکی ہیں لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں امام علی مقام نے چھ ماہ علی اصغر وہ کلی چمنے دہرا کی وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی اس کو گود میں اٹھا لیا یزیدیوں کو دکھایا فرمایا بد میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے بدبختو بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے درے نجف ہے بانوئے بے کس کلال ہے لو مان لو تمہیں کسم جلال ہے بتہا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے تم کو قسم ہے روح رسالت رسالتما کی طبقہ دو اس کے حلق میں دو بوند آپ کی آپ یہ فرما رہے تھے ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملا بن کاہل اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا نشانہ باندھ کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا علی اصغر پر ایک لاساتاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے ہلکے اصغر میں ادو کا تیر ہونا چاہیے جس وقت ظالم نے تیر مارا علی اصغر کی روح پرواز کر گئی امام نے تیر کھینچا آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑی پر مل لیا فرمایا میں اسی طرح کے آمد کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا مولا کریم دیکھ لے یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں حضرت ایمان نے کہا شہید کا اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں ننی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے بیویوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترسا گیا ہوگا کسی نے ضرور پانی پلا دیا گیا ہوگا مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں تڑپے گا دشمنوں نے اس کی پیاس بجا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجھائی تیر مار کے پیاس بجائی ہے ننی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے دمیں کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا بے بےجوبا شر تیری گودی میں کیسے سو گیا میری گود میں تڑپنے والا پڑکنے والا تیری آگوش میں کس طرح حرام سے سویا ہوا ہے میرے دوستوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدت پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے پیاس پیاس کی بے بےتابی کی وجہ سے مشترب نہیں تھے بلکہ وہ بھی شوق شہادت میں بےتاب تھے وہ بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہتے تھے وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بد بختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے اب امام علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اوسط لقب تھا زین العابدین وہ بیمار تھا امام علی مقام اس کے پاس گئے اس کو چند وسیعتیں فرمائیں جوان بیٹا علی اوسط بیمار بیٹا لڑستے اور کامتے ہوئے اٹھا امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا آغوش میں لیا اور علی اوسط زین العابدین بڑی سود بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا بیٹا تجھے بھی رخصت کر دو تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا تم ہی میرے ایک فرزند ہو اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا سنو میں تمہیں چند وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں میرے لگتے جگر راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ان کے ساتھ بطور محرم رہنا میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا میرے لگتے جگر یتیموں غریبوں بیواؤں اور بے قصوں کی دستگیری کرنا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور آئے میرے لگتے جگر جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا نانے کو میرا سلام کہنا آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لڑتے دیکھ لیا مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے آپ نے اپنی دستار مبارک کو تاری اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی جارشینی سپرد کی صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا اب امام بیویوں کے خیمے میں آ گئے جب بیویوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا لو تم پر میرا سلام ہو میرے بزرگوں اور دوستوں میں دعوتیں فکر دے رہا ہوں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے ذرا فطری تقادوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے غور کیجئے اس وقت ان بیبیوں کا کیا حال تھا ان پر بے کشی کی انتہا ہو چکی تھی وہ باہر دیکھتی تھی تو لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھی اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتی ہیں یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا یہی ایک تاجدار باقی تھا اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت تھی میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہاتھ دل فیل ہو جاتی ہے یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی تھی لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے امام علی مقام جب ان بیویوں کے پاس آئے تو آپ نے ان بیویوں کو وسیعت فرمائی آپ نے ان بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب کلسوم لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مجلوم اب جاتے ہی کنجر سے کٹے گا میرا ہلک ہے صبر کا کاماں کے طریقہ تمہیں معلوم مجبور ہے ناچار ہے مردیے خدا سے بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری بے صبروں کا سیوا ہے بہت گریا او داری جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری لاک ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر اس ظلم کا انصاف ہے اب رو دے جگا پر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا تم نے تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی صبر کیا اماں نے بھی صبر کیا تم صابروں کی اولاد ہو تم نے بھی صبر کرنا ہے دیکھنا میرے بات رونا نہیں شور و شیر نہ کرنا آہو بکا نہ کرنا میں تمہارے رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آ جاؤں گا صبر کرنا اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں ایک ایک بی بی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سات برس تھی لوگ کہتے ہیں وہاں حضرت قاسم سے شادی ہوئی اور مہندیاں لگیں ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا کیا وہ مہندیاں لگانے کا وقت تھا شادیاں کرنے کا وقت تھا سات برس کی عمر تھی حضرت سکینہ تو ابھی نابالغ تھی کس طرح وہاں شادی ہو سکتی تھی وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا بابا تم بھی چلے جاؤ گے اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کہ کس کو پکاروں گی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا بابا سب چلے گئے تم تو نہ جاؤ بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے امام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا سر اور منہ کو چوما اور چوم کر فرمایا میری بہن زینب دیکھو یہ میری بہت پیاری بچی ہے میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے زینب اس کو رونے نہ دیا کرنا زینب اس سے پیار کیا کرنا زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا سیدا جینب کی ہچکیاں بن گئی اور سیدہ زینب نے کہا بھیا آج تک ہی نئی یتیم نہیں ہو رہی آج ہم سب یتیم ہو گئے ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا کہ ہم پر ہوا اور افسوس ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا صبر کا دامن نہ چھوڑو میری بہن زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ ردی نا بے اللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہہ کر یہ چلے باہر اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ اے سر چلا کے کوئی کہتی تھی آئے ہائے میرے سرور کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے اب حصر میں ہو دے گی ملاقات پدر سے امام علی مقام خیموں سے باہر آئے اپنے گھوڑے ضلجنا کو کھولا جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے خدا حافظ کہتے تھے اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چرانے والا کوئی نہیں رہ گیا رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر ناشاد بہن لینے رکاب برادر اب کوئی نہیں اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر کس عالم میں تنہائی میں سید کا سفر تھا بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسل تھا امام گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کی طرف رخ کیا سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رت یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت ارے ڈھونڈو کے تو شبیر صاحب کا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نوازا نہ ملے گا امام جدیدوں کے سامنے گئے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں بد کل کے آمد کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا سنو میں تمہیں بتاؤں میں حسین بن علی ہوں میری ہی ماں فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبر یاؤ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہی چاچا جا پڑے تیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشتے بری میں اور فرشے زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریلے امین آتے تھے ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان اسلام قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب ممبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و صنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی لو میں تمہیں بتا چکا اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے میرے سارے روفا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں آؤ کیا دیکھتے ہو اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ عمر بن صاحب شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا ابھارا بدبختوں کیا دیکھتے ہو یہ اکیلا ہے تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو کیا بات ہے تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے اس پر حملہ کرو ہم نے اسی کو تو مارنا ہے کسی کو تو ختم کرنا ہے کسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کررار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا مقابلہ شروع ہو گیا حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازو میں حیدر کرار کی قوت ہے میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دیے یزیدیوں کے پرستے اڑا دیے یزیدی لشکر میں بکدر مچی ہوئی تھی جدر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بیر بکریوں کی طرح آگے لگ کر دور پڑتے تھے اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوشے پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ تزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا دیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے تاریخ تبری پڑھ کر دیکھیے یدیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربراہ میں لڑتے ہوئے دیکھا حالانکہ تین دن کے پیاسے تھے صدموں سے چور چور تھے مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا امر تنسا نے کہا بج دلو کمینو شرم کرو حیا کرو یہ تنہا ہے تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو بیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمنے دہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا امام علی مقام نے ان کا بھی جٹ کر مقابلہ کیا مگر انہوں نے تیروں کا میم برسا دیا بعد میں مور نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں ایک سو اکیس تیروں کے سراغ تھے ایک سو اکیس تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے انہوں نے تیروں سے چلنی کر دیا اسی اصل میں ایک تیر سینے پر لگا اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لردا ساتاری ہو گیا فرمایا بد تم نے تو اپنے نبی کی اجیت کا بھی خیال نہ کیا تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے نبی پاک کی تکلیف اور اجیت کو آپ دیکھ رہے تھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اوکار کیا وہاں دیکھ رہا تھا کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو پھر تمہیں پتا چلے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام سلام فرماتے ہیں شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا زم... اس کا خود زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! جنت بےحجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے حالانکہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے کیا تم مشکات شریف کی عدیش نہیں پڑھتے ہو مشکات اٹھا کر دیکھو امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں خواب دیکھا اور حضرت ام سلما ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ میں خواب دیکھا دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون کیسا قالا شہید تو قتل حسین تھا حضور نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا میں کربلا سے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو قوم میں ملیں وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں حضور نے خود فرمایا من رہا نی فلم میں فقط جس نے مجھے قوم میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا فائد لا فی صورتی کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت سلمہ نے نفیس نبی کریم کو دیکھا اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں معلوم ہوا کہ نبی پاک بدف سے نفیس میدان کربلا میں موجود تھے اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور جنت الفر میں اپنے باتا اور اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا تھا ایمان علی مقام نے فرمایا بد تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا تم نے تو اپنے نبی کی ادیت کا بھی خیال نہ کیا یہ کیوں فرمایا نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے اور نبی کریم کو جو ادیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے اللہ اکبر ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا بالکل قریب آ آپ کے جسم میں نیدے پی وسط کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے کس کو نیچے گرانے لگے یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں تھے تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا ظالموں نے زخموں سے چون چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا مگر قربان چاہیں اس گرنے والے کے وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا اپنے خون سے اسلام کو تادگی اور شگفتگی بخش گیا شاہ است حسین باد است حسین دین است حسین دین دی است حسین سر داد نداد دست در دستے یزین حقہ کے شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا یہ کوڑی تھا اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے مبروز تھا فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک جب ڈبربے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے ٹھہر جا ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر مجھے اللہ کی حضور سجدہ کر لینے دی نماز پڑھ لینے دی امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے بیٹھ تو سکتے نہیں تھے اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی اللہ کی حمد و سلاح کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بار میں جھکا ہے باتیں کے سامنے نہیں جھکا مولا کریم میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی کربلا میں تیمم بھی کیے اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے میرے اس سجدے کو قبول کر لے اس چشم فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا شاعر نے کیا خوب کہا ہے شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کر وہ بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں امام سجدے میں تھے ظالموں نے پید در پید تلواروں کے بار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا اس گردن کو مستعفی چوما کرتے تھے آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے رخساروں کو چوما جاتا ہے مگر مستفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چومتے تھے جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے اس گردن پر تلواروں کے وار پڑنے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظالموں نے بوسا اہے رسول کو کاٹا اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے امام علی مقام شہید ہو گئے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا چلایا سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں ان کا گھوڑا چلا رہا ہے حضرت سیدہ زینب فاطمہ تجہ کی جائی سر پر چدر ڈال کے باہر نکلی کیا دیکھا کہ گوڑے کی زین خالی تھی گوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا گوڑے کے جسم میں تیر پہ تھے سیدہ جینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو جرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں فاطمہ تجربہ کی جائی سر پر چدر ڈالے ہوئے میدان کی طرف جوڑی جا رہی تھی دوڑی جا رہی تھی بھیا بھیا کہتی جا رہی تھی الکسہ گرتی پڑتی گئی فوج کری آیا نظر ن فاطمہ دہرا کما جدی گھیرے ہوئے تھے چار طرف جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں وہ بد بخت مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو یہ فاطمہ تجہرہ کا لگتے جگر ہے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا بے سر لاشا زمین پر فرق رہا تھا قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا ترپا زمین پہ یہاں بدنے ساہے کربلا بلا تب لے دفر بجانے لگے دشمن خدا گل پر گیا شہید ہوا مور مرتضا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچڑ گئی ناگا بہن کو آیا ندر لاشاء امام بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام رکھ کر کٹے گلے پہ گل رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بےداد ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی حضرت سیدہ جین نے مدینے کی طرح مو کیا اور کہا یا محمد ہادا حسین بلارا مزمل ام بتما منقطع یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں بے گور کفن پڑے ہیں جس کو سینے پر سنایا کرتے تھے کربلا کی تبدی ہوئی ریت پر خاکو خون میں لچھڑے ہوئے پڑے ہیں یہ خون میں تر بتر ہیں ان کے آدھار کارڈ دیے گئے یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی پھوپھی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دیا ہے سیدہ زیدب نے کہا بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں اپنے بھیا کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں ظالموں نے خیموں کو جلا دیا بیویوں کو لوٹ لیا امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دورائے گھوڑوں کی کاپ سے آپ کو پامال کیا اے فرزند رسول تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو نے راہے حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید الشہدا کا مرتبہ پایا اور توں نے رسول اللہ کو راضی کر دیا تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں تم نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے کلا علیہم لئے من ربہم تم میں رب و کو ہمارا سلام ہو سلطان قلیم اللہ قلیم اللہ کو ہمارا, ہمارا عبادت خدا کی کی گو کے سائے میں بھی عبادت خدا کی کی او لے کو ہمارا سلان ہو سلطان کری بالا کو ہمارا سنا جانے موا کو ہمارا سلام ہو بھائی جے سب کر دسار بھائی پتی کے با